أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين یا لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون تحظنون الدین آمنو بیاتنہ و قانو مسلمین ادنت عن تحبرون يطاف عليهم بسحاف من صحافم بنظاہب و ما و فیحہ ماتشتہی ہل انفس فيها خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي تلتی بِمَا ہا تَعْمَلُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ حا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا ان عَنْهُمْ وَهُمْ عذاب مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ رعان ہم و ہہم فی ہی ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدٌ فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يسفون فذرهم يخودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي ال في السماء إله وفي الأرض إله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 ولاََََََََََََطحمنلقُم لفقون وکیلی ہی رب انہا قومن فص عنہم وقُ السلام فصع فلم مقصد سور زخرف کا فی فعا کی نفی یعنی پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں یہ دعویٰ جی تمام حوامیم کا ہے حوامیم میں کا یہ ایک ہی دعویٰ اور مقصد ہے اور یہ ساتوں صورتیں اسی ایک مقصد کے تحت گردش کرتی ہیں یہ دعویٰ سورہ حامی مومن میں ذکر کیا گیا تھا شروع سے لے کر آخر تک اور تین آیات میں اس کا حکم دیا گیا تھا فد اللہ مخلثی علین وقال رب کمدعنی استجب لقُم ہوئی لہ فدع مخلثی نل الدین چودہ ساٹھ اور پینسٹھ یہ پر آنے والے چھ صورتوں میں اسی دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں جیسا کہ شاولی اللہ نے الفوظ القبیر میں یہ کہا ہے کہ قرآن کی یہ جملہ آیات یہ پانچ علوم پر مشتمل ہیں یہ انہی میں سے ایک علم علم المخاسمہ ہے علم المقاسمہ علم الجدل یہی مضمون ہے کہ جس میں خسم مخالف کے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور یہ بھی قرآن کا ایک طریقہ ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سورحامی مسجدہ میں چار اعتراضات ذکر کیے گئے اور اس کے جوابات یہ آیت نمبر پانچ میں کہ آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی قلوب و نافی اکن نہ تما علی خواب میں ڈرائے جاتے ہیں اور یہ کتاب آپ کی طرف سے بنائی گئی ہے کتاب بھی عربی اور پیغمبر بھی عربی یہ کتاب بھی عربی پیغمبر بھی عربی تو قرآن نے جواب دیا کہ اگر کسی اور زبان میں نازل ہوا ہوتا تو پھر کہتے یا کسی آجمی پر یہ قرآن نازل ہوا ہوتا تب بھی اعتراض کرتے اور ان کی باتیں وہ اعتراضات وہ بند نہ ہوتے ایک ہی مرتبہ میں کیوں نازل نہیں ہوئی موسا کو ایک ہی مرتبہ میں دی تھی کیا سب نے مانا تھا سورہ حامی مشورہ میں مزید تین اعتراضات ذکر کیے گئے یہ بات صرف آپ کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی یہ تمام علما آپ کے خلاف ہیں یہ اگر آپ حق پر ہوتے تو یہ سارے آپ کے خلاف اکٹھے نہ ہوتے اور تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں ان تینوں اعتراضات کے متعدد جوابات دیے گئے سورہ زخرف میں جو مرکزی اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں کہاں خدا کہا ہے اور ہم نے انہیں کہاں عبادت کے لائق سمجھا ہے یہ تو ہمارے وسیلے ہیں اور یہ ہماری سفارش اللہ کے دربار میں کرتے ہیں تو اس کا جواب آیت نمبر 86 میں ولیمل کلدین یدع مندون شفاع کہ اللہ نے کسی کو سفارش کرنے کا اختیار نہیں دیا ہاں سفارش ہوگی لیکن توحید والوں کے لیے ہوگی اور زبردستی جو مشرقین کا عقیدہ ہے شفاعت قہری کا تو یہ نہیں ہوگا پھر اسی سے جڑے چھ مزید شبہات وہ ذکر کیے گئے کہ یہ تو اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے نائب ہیں یہ آیت نمبر پندرہ میں اور آیت نمبر بیس میں شرک پر اللہ راضی ہے اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے اور یہ تو ہمارے آبا اجداد کا طریقہ ہے ہم اپنے آبا اجداد یہ ان کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں اور آیت نمبر تیس میں کہ یہ جادو ہے اور آیت نمبر اکتیس میں کہ کسی بڑی شخصیت پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا اور آیت نمبر ساٹھ میں کہ فرشتہ فرشتے پیغمبر کیوں نہیں آئے تو یہ چھ مزید شبہات یہ اسی مرکزی شبہ کے ساتھ جڑے شبہات ہیں اور صورت یہ ایک ہی انداز پر یہ چلتا ہے پھر آیت نمبر پینتالیس میں دلیل نقلی اجماعی ذکر کی گئی کہ تمام پیغمبر یہ توحید پر متفق ہیں جیسا کہ سورہ شورا میں ذکر کیا گیا تھا شرعالکم میں ندین معاوثہ بھی نو اور وہ پانچ پیغمبروں کا ذکر کیا گیا تھا کہ تمام کے اصول ایک ہیں یہاں پہ اجمالاً تمام پیغمبروں سے کہ کسی بھی پیغمبر کے دین میں شرک کو جائز نہیں قرار دیا گیا بلکہ سارے توحید پر متفق تھے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلیل القدر پیغمبر توحید کا بیان کرتے ہیں اس متمرد اور اس سرکش کو تو مشرقین کہتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ کو جو الہ قرار دیا گیا ہے تو اس کا جواب دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہ توحید کی تھیں انہوں نے تو لوگوں کو توحید کی تعلیم دی ہے ان اللہ حربی و رب کمفاب ہادراتمستقیم اور عیسیٰ کو یہ مثال میں پیش کرنا اور جس سے دشمن بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑے بغلے بجاتے ہیں تو وہ کوئی دلیل ہے نہیں گزشتہ آیت میں قیامت کے حوالے سے ذکر کیا گیا فویل اللہدین ظلم و من آذاب یومن علیم ظالموں کے لیے اس دردناک عذاب کے دن کے عذاب کی ہلاکت ہے تو اب اس آیت میں تقویف عقروی تخویف, تخویف اخروی اس آیت میں اور ان آیات میں تخویف اخروی کے بعد پھر لوگوں کو جس طرح قرآن عام طور پہ لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے ایک ایمان والے تو کبھی ایمان والوں کو متقین کے ساتھ تعبیر کرتا ہے یہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ کہ یہ میرے بندے ہیں تو آیت نمبر 66 میں تخویف اخروی پر آیت 67 سے یہ آیت 73 تک یہ ان آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ اور انہیں بشارت کامل بشارت دی جاتی ہے اور پھر ان کے مقابلے میں جو مجرم ہیں کافر ہیں مشرک ہیں تو ان کا احوال ہے آیت نمبر چوہتر سے پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہے اور انہیں تخویف یہ دی جاتی ہے اور ان کا اخروی احوال یہ ذکر کیا گیا ہے علی انضرون الاسا <سؤال> یہ انتظار نہیں کرتے یہ ظالم انتظار نہیں کرتے علسع مگر قیامت کا انتظار کرتے ہیں یہ انطاط یوم بختاً یعنی مانتے نہیں تابیداری کرتے نہیں لیکن یہ قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ چلو تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہاں ہے قیامت تو یہ قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں علی انظرون علسٰ انتظار نہیں کرتے مگر یہ قیامت کا انتاط یام بختاً یہ کہ آ جائے انہیں اچانک وہ لاشعرون لا اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں گے اور انہیں پتہ تک نہیں ہوگا یہ قیامت کا یہ عذاب یہ ان پر ایسے اچانک ٹوٹ پڑے گا کہ انہیں پتہ تک نہیں چلے گا اور دنیا میں اس کے نمونے یہ جی آپ آئے دن دیکھتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی لیکن یہ جب طرح طرح کی آزمائشیں اور طرح طرح کے عذاب یہ آتے ہیں تو اس میں یہ جی کوئی کوئی ٹیکنالوجی وہ تمہیں پہلے سے نہیں بتاتی تو خود اندازہ لگا لیں جی کہ وہ بڑا امتحان اور وہ بڑا عذاب تیامت کا وقوع جب وہ آئے گا یہ تو وہاں پہ کیسے اچانک ہوگا بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا یہ قیامت ایسے اچانک واقع ہوگی کہ دو لوگوں نے گاک اور دکاندار نے دکاندار نے کپڑے کو پھیلایا ہوگا اور لین دین تھاؤ جو ہے وہ شروع ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی نہ دکاندار اسے لپیٹ سکے گا اور نہ ہی وہ خرید و فروخت وہ ہو سکے گی اور قیامت قائم ہوگی ایک شخص نے اپنی اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ دوہا ہوگا پینے کے لیے اور اسی دوران میں قیامت برپا ہو جائے گی لیکن وہ اس دودھ کو پی نہیں سکے گا اس کی فرصت نہیں ملے گی اسی طرح کسی ایک شخص نے وقد رف عہدم اکلت ہو ایک شخص نے اپنے لقمے کو اٹھایا ہوگا اپنے منہ کی طرف اور وہیں پہ اس کا ہاتھ وہ رک جائے گا فلاحیت عامحہ اور وہ اس لقمے کو منہ میں نہیں ڈال سکے گا اتنی اچانک اور فوراً قائم ہو جائے گی اب سائت میں نفی ہے شفات قہریہ کی الاخلّہ ايوم دن باد ام لباد عدو دوست یہ الخل جمع ہے کی اور خلیل یہ قریبی دوست کو کہتے ہیں رازدار دوست کو کہتے ہیں يہ الخلہ اويوم اِدن بعد احم لباد ناد دوست اس دن اس قیامت کے دن باد ام لباد ناد بعض ان کے بعضوں کے ان دشمن ہوں گے دنیا میں جن لوگوں کی یہ دوستی ہے پیر اور مرید کی جو دوستی ہے اسی طرح لیڈر اور اس کے پیروکار کی جو دوستی ہے دنیا میں یہ جو ایک دوسرے پر مر مٹنے والے ہوتے ہیں گمراہی میں یہی دوستی کل کو دشمنی میں بدل جائے گی اور آج کے دوست وہ کل کے کل کو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بادم لباد نادون ان ان، بعض ان کے بعضوں کے وہ دشمن ہوں گے بعض ان کے بعضوں کے وہ دشمن ہوں گے دنیا میں وہ جو جگری دوست ہیں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بادم لباد نادو ان, ان، بعض ان کے بعضوں کے دشمن ہوں گے المتقین مگر وہ پرہزگار مگر وہ تقوی والے جو دنیا میں ان کی دوستی تھی تو وہ بروز قیامت بھی برقرار رہے گی اور وہ ٹوٹے گی نہیں دوستی وہ قائم کرو جو تقوی کی بنیاد پہ ہو اور جو دنیا اور آخرت دونوں میں قائم اور برقرار رہے یہ قرآن نے دیگر آیات میں بھی الخلاومن باد لن ادو جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 166 سو چھیاسٹھ کے تحت اسیت کے تحت ہم نے یہ قرآن میں یہ تمام آیات یہ ذکر کی تھیں کٹی کہ دنیا میں وہ ایک دوسرے پر مر مٹنے والے بروز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے استبر تب من الدین تباء و رلاضا باد بیہم الاسباب اسی طرح سورہ عن کبوت آیت نمبر پچیس میں گزرا تھا دنیا میں جن لوگوں کی شرک اور کفر پر جو دوستی تھی ثم مت یق فروب کم بادن ویلعن و باد قم بادہ بروز قیامت ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کریں گے بلکہ لانت بھیجیں گے ایک دوسرے پر اور اسی صورت میں گزرا آیت نمبر اٹھتیس میں کہ دنیا میں جو دوست تھا اس کا نقیت لہو شیطان فہو لہو قرین تو بروز قیامت پھر اسی دوست کے بارے میں کہے گا یا لئی تبئی وبین بعد المشرقین کہ میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب جتنی دوری ہوتی اور تو کتنا برا دوست ہے الخلا باد اس دن بعض ان کے بعضوں کے دشمن ہوں گے اللہ المتقین سوائے پرہزگاروں کے اور سوائے متقین کے یہ تقوی والے کون ہیں اور یہ متقین کون ہیں شاید یہ غاروں میں چلے کاٹنے والے یہ لوگ ہوں گے یا بعض لوگوں نے تقوا کو کوئی ایسی ناپید چیز بنا لیا ہے کہ تقوا نام کی یہ تو کوئی ایسی صفت ہوگی کہ جو آج کے زمانے میں سرے سے موجود ہی نہ ہو تو قرآن بڑی سمپل اور آسان بات کرتا ہے کہ یہ متقین اور یہ تقوا یہ کوئی ایسی ناپید چیز نہیں کہ جو جس جسے ڈھونڈنے میں تمہیں کوئی مشکلات آئے اور جو تم ڈھونڈ نہ سکو بلکہ تقوی یہ ہے یا عبادی یہ اے میرے بندوں اور اصل میں آخر میں جو یا ہے وہ محضوف ہے یا عبادی یا عبادی ہے اصل میں اے میرے بندوں لا فن علیکم اليوم ولا ان تم تہزنون نہ ہو گر ڈر تم پر یہ آج کے دن آنے والے وقت کا ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہو گزرے ہوئے وقت کے پیچھے خوف ما سیاتی وہ غم جو آنے والا ہو اور حزن ما مضا وہ جو گزرا ہو نہ تو تم پر آنے والے وقت کا کوئی خوف ہوگا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور نہ ہی گزرے ہوئے وقت کے پیچھے غمگین ہوگے کہ دنیا پیچھے رہ گئی اور میں نے کچھ نہیں کیا نہیں بلکہ آج کے دن تمہیں بالکل اطمینان ہوگا اور یہ لاکھوں فن علی کملیوں مولا ان تم یہ اگر آسان الفاظ میں آج کے دور میں تعبیر کی جائے تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی یہ آج لوگ ٹینشن کے مرض میں مبتلا ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں انہیں کوئی ٹینشن اور کوئی ڈپریشن نہیں ہوگی لاکھو فن علی کملیم ولا ان تم یہ کون لوگ ہیں تو قرآن بڑی سمپل سی تعریف کرتا ہے کہ اللہ کے یہ بندے اور یہ متقین کون ہیں یہ الدین آمن و بے آیات و یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے تھے ہماری آیتوں پر قرآن پر ایمان لائے تھے عقیدہ ان کا درست تھا اور قرآن پر ایمان لانا یہ تمام چیزوں کو شامل ہے قرآن پر بندہ ایمان لے آئے تو اس کا عقیدہ عقیدہ توحید کا ہے قرآن پر بندہ ایمان لے آئے تو اس کا عقیدہ رسالت پر درست ہے قرآن پر بندہ ایمان لے آئے یہی ایمان کھرا ایمان ہے اور قرآن کے بغیر ایمان تو پھر یہی حال ہے کہ تھوڑی سی مصیبت ابھی آئی نہیں اور پھر غیروں کے سامنے جھکتا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہتا ہے اور تھوڑی تکلیف اور مصیبت آئی تو کبھی ایک بابا کو سجدے اور کبھی دوسرے بابا کو سجدے یہ قرآن کے بغیر لوگوں کے ایمان کا برائے نام ایمان کا یہ حال ہے اللہ آمنو بے آیات یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے تھے ہماری آیتوں پر وہ کانو مسلمین اور تھے وہ تابے دار اللہ کے عمل دو چیزیں ہیں عقیدہ بھی ان کا درست اور عمل بھی ان کا درست قرآن نے بڑی آسان تعریف کی کہ متقین کون ہیں یہ وہ ہیں کہ جو جن کا عقیدہ بھی درست ہے اور جن کا عمل وہ بھی برابر ہے اور ایمان اور اسلام ایمان یہ دل کی پوشیدہ عقیدہ چونکہ یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے اور اسلام یہ نظر آنے والی چیز ہے تو دو صفات ایک ایمان اور ایک اسلام اور یہ دونوں ضروری ہیں عقیدہ بھی ضروری اسی طرح اسلام بھی ضروری عمل بھی ضروری دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تنے کی مثال اور شاخوں کی مثال جی تنے کی مثال اور شاخوں کی مثال بغیر تنے کے شاخوں کا کوئی وجود نہیں اسی طرح بغیر عقیدے کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں اور تنا ہو جڑیں ہوں لیکن شاخیں نہ ہوں تو وہ بالکل بے ثمر اور بے فائدہ درخت وہ نظر آتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو الدینہ آمنو بےآیات نا وقان و مسلمین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں ہماری آیاتوں پر عقیدہ ان کا درست تھا وکانو مسلمین اور تھے وہ تابیدار تابیدار تھے عمل کرتے تھے سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں بھی وہاں پہ انہیں اولیاء اللہ کہا گیا تھا یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار بیشک اللہ کے دوست اولیاء اللہ نہ ان پر ڈر ہوگا آنے والے وقت کا اور نہ وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے کون ہے اولیاء اللہ آمنوا يتقون، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایمان لائے تھے وکانویتکون اور تھے وہ پرہیزگار عمل کرتے تھے اور ان کا عمل وہ تقوا پر مشتمل تھا حرام سے اپنے آپ کو بچاتے تھے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 101 اور 102 میں بھی یہ گزرا تھا یہ الدین امن و بآیات نا و مسلمین یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایمان لائے تھے ہماری آیتوں پر وکان و مسلمین اور تھے وہ تابے ایمان اور عمل دونوں اختیار کیے ہوئے تھے ید خل الجنت تو ان سے کہا جائے گا یو قال الحم ان سے کہا جائے گا داخل ہو جنت میں ان تم تم وہ ازوا جکم اور تمہاری بیویاں بعض لوگ کبھی اشکال کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ تمہاری بیویاں تو مردوں کے لیے یا اسی طرح عورتوں کی صفات قرآن ذکر کرتا ہے تو مردوں کے لیے کیا ہوگا یا عورتوں کے لیے کیا ہوگا تو جن کے لیے قرآن صفت ثابت کرتا ہے تو وہ جو سامنے والا ہے تو اسے بھی تو یہ نعمتیں یہ مل رہی ہیں اب مثلاً یہاں پہ مردوں کے لیے ازوات ذکر کی جاتی ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہوگا تو جو جنہیں دی جا رہی ہیں تو عورتوں کے لیے وہی ہوں گے جنت ان تم وہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم وہ ازواجم اور تمہاری بیویاں یہ بالکل ایسا ہے بعض لوگ غیر ضروری سوالات کرتے ہیں وہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر سے ایک شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی رسول اللہ نے فرمایا وما عادت طلحہ تیاری کیا کی ہے یعنی لوگوں کو قیامت کے حوالے سے وہ جو غیر ضروری سوالات ہیں تو ان سے فرصت نہیں ملتی اور یہاں پہ پریپریشن اور تیاری بالکل ہے نہیں ادخل خل انتم ان تم امام ماوردی وہ ازواج کے یہاں پہ تین معانی یہ کرتے ہیں کہ ازواج سے مراد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ازواج سے مراد یہ ازوا جو فی المنات مراد ازواج سے یہ دنیا میں جو ایمان والی عورتیں تھیں تو یہی جنت میں یہ ان کے ساتھ اکٹھے وہ داخل کر دی جائیں گی یا اسی طرح ازواج سے مراد یہ آخرت میں قرآن جو حور کی صفت ذکر کرتا ہے مراد وہ ہیں اسی طرح تیسرا ازواج سے مراد تفسیر ماوردی کہتے ہیں کہ ہم, او ہم فی الدنیا وہ جو دنیا میں ان کے ہیں ہیں اور دوز ہیں ازواج سے مراد وہ ہیں مقصد یہ ہے کہ مفسرین ازواج کا اطلاق صرف بیویوں پر نہیں کرتے ان اقوال کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف ازواج کا اطلاق بیویوں پر نہیں کرتے بلکہ وہ اس سے دنیا میں جو ساتھی ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں تو وہ بھی مراد لیتے ہیں اتر جنت انتم تم واضو اور جہاں تک قرآن میں یہ مردوں کے حوالے سے جو صفات ہیں تو قرآن زیادہ طور پہ مردوں سے ہی خطاب کرتا ہے اب یادینہ آمنو یہ جو خطاب ہے تو یہ مردوں کے لیے سیغہ استعمال کیا گیا ہے اب الدینہ مردوں کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ورنہ عورتوں کے لئے اللہ آتا ہے اسی طرح آم کا جو سیکھا ہے تو یہ بھی مردوں کے لئے ہے لیکن عورتیں اس میں تبان وہ شامل ہوتی ہیں اور یہ قرآن کا اسلوب ہے اور قرآن کا انداز ہے ادخل جنت انتم تم و آزوا ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم و اور تمہاری بیویاں توحبرون تحبرون اور تمہیں اس میں نعمتیں دی جائیں گی تم خوش کیے جاؤ گے تحبرون خبرہ کہتے ہیں سرور کو سرور کو کہتے ہیں خوشی کو کہتے ہیں اے تک رمونا وہ تو نہ وہ تو سرون تمہیں خوش کیا جائے گا تمہیں عزت دی جائے گی اور تمہیں نعمتیں دی جائیں گی تحبرون خبر خوشی کو کہتے ہیں انہیں خوش کیا جائے گا تحبرون تمہیں نعمتیں دی جائیں گی اور تمہیں خوش کیا جائے گا جیسے سورہ روم میں آیت نمبر پندرہ میں وہاں پہ بھی یحبرون ذکر کیا گیا تھا اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر پچپن چھپن اور ستاون میں وہاں پہ بھی ذکر کیا گیا تھا سورہ راد آیت نمبر 23 میں اور ابھی سورہ مومن وہاں پہ بھی آیت نمبر 7 میں یہ ذکر کیا گیا تھا وومن صلیمن آبا اہم و ازوا کہ ان کی بیویوں کو جو ایمان والے تھے وہ بھی جنت میں وہ داخل کیے جائیں گے تہبرونا تمہیں نعمتیں دی جائیں گی اور تمہیں خوش کیا جائے گا یوطعف و من بصحافن اور پھرائی جائیں گی گھمائی جائیں گی ان پر بے صحافی ریکابیاں رکاب وہ پلیٹیں صحاف یہ جمع ہے صحفتن صحفت کی اور صحفہ یہ یا جس طرح عام طور پہ یہ غوریاں ہوتی ہیں جن میں چاول وغیرہ یہ کھایا جاتا ہے کیونکہ پلیٹ اور وہ بھی کشادہ پلیٹ مراد یہ ہے صحفہ اسے کہتے ہیں علیہم بصحافن کیونکہ صحف اصل میں کشادہ کو کہتے ہیں پھرائی جائیں گی یطوفو و طواف کی جائیں گی ان پر یعنی خادمین ہوں گے خدمت گزار ہوں گے اور وہی ان پر یہ پھرائیں گے اور یہ گھمائیں گے یطوفو علیہم بصحافن پھرائی جائیں گی ان پر اور گھمائی جائیں گی ان پر بصحافن رکابیاں منظہ بن سونے کی وہ اقوابن اور کٹورے اور یہ بھی سونے کے ہوں گے اے و اقواب منزا بن اقواب یہ جمع ہے کی عام طور پہ جس طرح ہم کہتے ہیں کوب تو یہ کوب کی جمع ہے اور یہ اس گول برتن کو کہا جاتا ہے عام طور پہ کٹورا جسے ہم کہتے ہیں گمائی جائیں گی ان پر بے صحافی رکابیا منزا بن سونے کی وہ اور کٹورے وہ بھی سونے کے ہوں گے وفیحا مات انفس بافا بن و اقواب بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے بن ابن کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا بس الحری را و مردوں کو یہ حکم ہے کہ ریشم یہ نہ پہنو دی باج بھی ریشم کی ایک قسم ہے ولا تشربو فی آنیۃ الذہب والفضہ اور سونے اور چاندی کے برطنوں میں نہ پیو ولا تاکلوا فی سحافھا اور نہ ہی ان کی رکابیوں میں تم کھاؤ وجائیہ فئن لها فانھا لهم فی الدنیا یہ جو کافر ہیں تو یہ ان کے لیے یہ نعمتیں یہ دنیا میں ہیں ولنا فل آخرہ اور ہمارے لیے آخرت میں یہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے وہ ما ہا ماں تشتہی ہل اور فی کہ ان جنتوں میں ما وہ نعمتیں ہوں گی تشتہی ہل کہ چاہیں گے اس کو انفس دل دل اس کو چاہیں گے نفس اس کو چاہیں گے نفس یہ اسے چاہیں گے وطلف العین اور مزہ لیں گی العین آنکھیں یعنی اور آنکھوں سے بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو آنکھوں سے جو لذت وہ حاصل کی جاتی ہے تو اس کا کچھ الگ ہی مزہ ہوتا ہے انسان اچھی سینری کو دیکھے پہاڑی منظر کو دیکھے اور پھر آنکھوں کی لذت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے اللہ میں نصیب فرمائے و <الْأَعْيُن> اور لذت حاصل کریں گی اور مزہ لیں گی الفیح <الْأَعْيُن> <الْأَنفُس> بخاری کی روایت میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی یہ ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وہ بیان کر رہے تھے یہ جی آخرت کا ذکر کر رہے تھے کہ دیہات میں ایک شخص ایک دیہاتی یہ بھی ان کے ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ جی اگر جنتیوں میں ایک جنتی وہ اپنے رب سے اس خواہش کا اظہار کرے کہ میں کھیتیاڑی کرنا چاہتا ہوں اور میں فصل اگانا چاہتا ہوں تو کیا اس کی یہ خواہش بھی پوری کی جائے گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بالکل یہ خواہش بھی پوری کی جائے گی وہ کہے گا کہ اللہ میں کھیتی باڑی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں اور میں فصل اگانا چاہتا ہوں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی یہ خواہش ہی دل میں یہ گزری ہوگی کہ اس کے سامنے بیچ ڈال دیا جائے گا اسی طرح اور جیسے ہی وہ نظر دوڑائے گا تو وہ فصل وہ بڑی ہو جائے گی اور وہ کٹ جائے گی جیسے فصل دنیا میں نکلتی ہے سرسبز پھر اس کے بعد زرد ہو جانا پھر اس کے بعد اس کی کٹائی اور حتیٰ کہ پہاڑوں کی طرح اس کے ڈھیر غلے کے ڈھیر جو ہے وہ لگ جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے دونک ایبن آدم ایبن آدم اپنی خواہش کو دیکھ لو پوری کر لو اور پھر اللہ آدم سے یہ کہیں گے فائن نہ ابن آدم تمہاری خواہشات یہ پوری نہیں ہوتی تو مجلس میں ایک اور عربی اور ایک دیہاتی وہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور یہ حدیث ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ان کی مجلس میں مزاح بھی ہوتا تھا ان کی مجلس میں لوگ ہنسی مذاق کی بات بھی کرتے تھے بالکل آج کے مولویوں کی طرح نہیں کہ بالکل وہ چہرہ جو ہے وہ اس نے پھلایا ہوتا ہے اور وہ بالکل ہنس کر بات نہیں کرتا تو ایک عربی نے ایک دیہاتی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر یہ جو بھی جنتی ہوگا یا تو کوئی قریشی ہوگا یا کوئی انصاری ہوگا کہ جو یہ اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ میں کھیتی باڑی اور کھیت اگانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ لوگ فصلوں کے ساتھ اور کھیتوں کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جہاں تک ہم ہیں تو ہمارے ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ اور کوئی شوق نہیں اللہ کے رسول ہنس پڑے فضحک النبی و صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مزاح جو ہے تو یہ اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں یہ ہوتا تھا تو مقصد یہ وفیحا ماں تشتہیل انفز اور ان جنتوں میں وہ نعمتیں ہوں گی تشتہیل انفز کے جسے نفس چاہیں گے وہ طلط اور مزا لیں گی اس سے آنکھیں وہ تم فی خالدون یہ تمام نعمتیں ہوں لیکن بندہ اس میں چند روز گزارے اور پھر وہاں سے جانا پڑے تو پھر اس کا کیا مزہ وانتم تم خالدون اور تم ہوگے اس میں ہمیشہ قرآن اس کے جو رہنے والے ہیں ان کے خلود کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ بھی ان میں ہمیشہ ہوں گے اور قرآن جو مکان ہے تو اس کے خلود کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اس پر بھی کوئی فنا وہ نہیں آئے گی وان تمفیحا خالدون وتیل کل جنت التی اور یہ وہ جنت ہے یہ اللہ کی وہ جنت عورس کہ جس کے تم وارث بنائے گئے کس وجہ سے کیونکہ وجہ یہ کہ تم فلاں مولوی کے بیٹے تھے اس وجہ سے کہ تم فلاں پیر کے نواسے تھے اور پوتے تھے قرآن یہ کہتا ہے یا اس وجہ سے کہ تم سید تھے یا اس وجہ سے کہ تم کسی پیر کے گدی نشین تھے قرآن یہ نہیں کہتا یہ تیس مقامات سے زیادہ قرآن کہتا ہے جگہ جگہ بما کنتم کن تم کنتم تعملون ماکن اس کے کہ تھے تم عمل کرنے والے کسی جگہ پہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے فلاں بابا کا وسیلہ پکڑا تھا اور اسی وسیلے کی وجہ سے تمہیں یہ جنت دی گئی بلکہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے جنت یہ تمہیں دی گئی تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے جنت یہ دی گئی تو قرآن میں جگہ جگہ یہ بات یہ آتی ہے کہ ایمان والوں کو جنت یہ ان کے نیک اعمال کے سلے میں یہ دی جائے گی اور یہ یاد رکھیں یہ جنت میں داخل ہونے کا جو ظاہری سبب ہے تو یہ ظاہری سبب ہے کہ قرآن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے عمل کی بے قدری نہیں کی اور میں نے تمہارے عمل کی قدر کی ہے لیکن بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ بھی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں میں بھی یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوگا اب یاد رکھیں قرآن اور حدیث میں بظاہر یہ تعارض ہے لیکن کوئی تعارض نہیں یہ قرآن جو عمل ذکر کرتا ہے تو یہ ظاہری سبب ہے ظاہری سبب ہے اور حدیث میں جو سبب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم اور کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے تو یاد رکھے وہ حقیقی سبب ہے اور اس پر عقیدہ لانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے بعض چیزیں شری اسلام آپ کو بتاتا ہے اس پر آپ نے عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہری سبب تو ظاہری سبب وہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کو اختیار کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے جیسے یہاں پہ بھی عقیدہ آپ کا یہی ہوگا کہ جنت مجھے اپنے عمل کے بل بوتے پہ نہیں ملے گی یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوگی اللہ کا فضل و کرم ہو جنت ملے گی لیکن یہ حقیقی سبب ہے اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے لیکن اب جنت ظاہری سبب کی وجہ سے ملے گی کہ جو عمل ہے اور اس عمل کو اختیار کرنا وہ ضروری ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جیسے مثلا اب تقدیر کا عقیدہ ہے تو تقدیر کا جو لکھا ہے تو وہ بالکل اٹل ہے لیکن تقدیر اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ اب کوئی شخص اسی عقیدے کو بہانہ بنائے اور وہ عمل کرنا وہ ترک کر دے وہ چھوڑ دے یہ ٹھیک نہیں ہے جس طرح دنیا میں کوئی تقدیر کے لکھے کو اپنے لیے بہانہ نہیں بناتا اور وہ گھر میں بیٹھ کر اس انتظار میں نہیں ہوتا کہ میرے لیے آسمان سے رزق جو ہے وہ ٹپک پڑے گا جیسے انسان ازباب معیشت اختیار کرتا ہے گھر سے نکلتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے جاب کرتا ہے دکانداری کرتا ہے ہر کوئی کوئی بڑا کوئی چھوٹا اسباب معیشت اختیار کرتا ہے تو یہ عمل کرتا ہے لیکن ایک ہے عقیدہ انسان تو تقدیر کا لکھا جو ہے تو یہ عقیدے کے لیے ہے تقدیر پر کوئی بھی تقیہ نہیں کرتا ہاں انسان پہ اسباب معیشت جو اختیار کرتا ہے ملتا اتنا ہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن اس پر صرف عقیدہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں یہ اور بھی ہیں تو قرآن بھی یہاں پہ یہی کہتا ہے فیحا ما الْجَنَّةُ الَّتِي تمہ بِمَا تم تَعْمَلُونَ اور یہ جنت وہ ہے ارس تمہ جس کے تم وارث بنائے گئے باق تاملون تعملون بسبب اس کے کہ تھے تم عمل کرنے والے لہم فی ہا تمہارے لیے فیہا ان جنتوں میں فاقی میوے ہوں گے کثیرت ان بہت منہا تاکلون اور بعض ان میں سے تم کھاؤ گے بعض ان میں سے تم کھاؤ گے اب یہ ایمان والوں کے بارے میں یہ بشارت یہ اب اس کے مقابلے میں مجرموں اور ظالموں کا بیان ان المجرمی فی عزاب جہن خالدون بے شک مجرم وہ مشرک اور کافر فی بھی جہنم وہ جہنم کے عذاب میں خالدون ہمیشہ ہوں گے لا لافت تروان اور ہلکا نہیں کیا جائے گا لا لاخو لا ترو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے یہ جہنم کا آذاب جب ان میں سے تھوڑا سا ہلکا نہیں کیا جائے گا چی جائے کہ ان سے وہ عذاب مکمل طور پہ ہٹایا جانا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب اس میں وہ تھوڑی سی خفت بھی نہیں لائی جائے گی چھی جائے کہ منقطع ہونا لا يفتر عنهم ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے یہ جہنم کا آزار وہی مبلسون اور وہ اس میں نا امید ہوں گے ہر کسی سے ہر کسی سے نا امید ہوں گے وہ نہ سوال یہ آتا ہے کہ یہ جہنم میں چلے گئے کوئی ان پر ظلم قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں وما ظلمناہم حرم نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا ان پر ولیکن کانوہم الظالمین لیکن تھے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے و دو نادو میں ضمیر فائل کا انہی مجرموں اور ظالموں کی طرف اور پکاریں گے یہ مجرم پکاریں گے یہ ظالم یا مالک و اے مالک حالانکہ اس سے پہلے کہا کہ ہر کسی سے نا امید ہوں گے تو یہ جہنم میں ایک حال ہے کبھی کہیں گے آؤ ابلیس کے پاس جاتے ہیں تو کبھی کہیں گے آؤ اس مالک فرشتے سے یعنی ہاتھ پاؤں پھر بھی ماریں گے لیکن نا امید ہوں گے اور باوجود مایوسی کے وہ یہ کہیں گے کہ چلو آؤ یہ آپشن بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن ہوں گے نا امید ونا دو اور پکاریں گے یہ مجرم اور پکاریں گے یہ ظالم یا مالک ہو اے مالک مالک یہ جو جہنم کا داروغہ ہے تو اس کا نام مالک ہے بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے مالک وہ بخاری کی روایت میں ایک طویل روایت ہے کہ جس میں جبریل اور میکائل یہ دونوں آتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کو وہ خواب میں ہی خواب میں اللہ کے پیغمبر کو کئی مرتبہ معراج جو ہے وہ کرائی گئی ہے تو اسی حدیث میں خازن النار مالک کے بارے میں بھی آتا ہے وہ ناد اور یہ پکاریں گے یہ مجرم اور ظالم یا مالک اے مالک فرشتے لیخ نبک دنیا میں بھی باباؤں کو پکارتے تھے مردوں کو پکارتے تھے تو وہی ان کی اپنی عادت کہ یہاں پہ بھی غیر سے ہی وہ مدد طلب کر رہے کہ چلو شاید اس سے کوئی بات پن پڑے لکھ دلینا ربک لی یہ امر بالام ہے غائب کو وہ امر ہے لکھ دلین ربک کہ فیصلہ کریں چاہیے کہ فیصلہ کرے آلینا ہم پر رب کا ہمارا رب یعنی ہمیں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو لینے دیں ہماری ان روحوں کو قبض کر لیں تاکہ ہم از عذاب سے چھٹکارہ پائیں اور ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں لیکل نہ قضا یہاں پہ قضا سے مراد و موت کا فیصلہ کہ ہم پر ہمارا رب و موت کا فیصلہ کر لے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے ترمیزی کی روایت میں آتا ہے کہ مالک فرشتہ انہیں ایک ہزار سال بعد جواب دے گا اسی لیے وہ ہم فی یہ ہر کسی سے نا امید ہوں گے ایک ہزار سال بعد جواب دیا جائے گا کالا تو کہے گا وہ مالک فرشتہ ان ماکثون کی بے شک تم اس میں رہنے والے ہو تمہارا ٹکانا یہی جہنم ہے اور تمہارا اسی میں قیام ہے اور تم اسی میں ٹہرے رہو گے سورہ توا آیت نمبر چورہتر میں بھی گزرا تھا جہنم المفیا ولا جہنم میں نہ موت آئے گی اور نہ زندگی وہ خوشی کی ہوگی اسی طرح سورہ فاتر آیت نمبر چتیس میں بھی آیا تھا لا عليهم فیموتو ان پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر سکیں ولافان اسی طرح سورہ اعلی آیت نمبر تیرہ میں بھی آتا ہے ویتجنبو الذي یس النار القبرا سم ملا یمو تو نہ اس میں مرے گا اور نہ وہ زندگی وہ خوشی کی زندگی ہوگی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی لقت بالحق تحقیق ہم آئے تھے تم... تمہارے پاس بالحق حق کے ساتھ قرآن کے ساتھ ہم قرآن لائے تھے قرآن کے ساتھ ہم آئے تھے ولا کن نہ اکثر کاری لیکن اکثریت تمہاری حق کو قرآن کو کاری ناپسند کرتے تھے اور آج دنیا میں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ قرآن انہیں اسے ناپسند کرتے ہیں مسلمانوں میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن اچھا لگتا ہے قرآن کو سرے سے فرض ہی نہیں کہتے مستحب کا درجہ بھی نہیں دیتے چی جائے کہ اسے لازم سمجھنا ولیکن کن اکثر للحق کے کاری آج لوگوں کے سامنے توحید کا مسئلہ بیان کریں کھول کر تم دیکھو کہ تمہارے اپنے رشتدار تمہارے کیسے دشمن بنتے ہیں وَلَكِنَّا أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ صرف حق کو برا نہیں جانتے تھے بلکہ اس حق کے خلاب منصوبے بناتے تھے اَمْ اَبْرَمُوا اَمْرًا فَإِنَّا مبریمون تو آیا انہوں نے یہ ابرمو امرن تو آیا انہوں نے قطعی تو آیا انہوں نے مضبوط فیصلہ کیا ہے حق کے خلاف ابرام کہتے ہیں مضبوط فیصلہ کرنا اور مضبوط منصوبہ بنانا امرن ام تو آیا انہوں نے مضبوط فیصلہ کیا ہے تمہارے خلاف حق کے خلاف تو اگر انہوں نے وہ کیا ہے ف انا مبریمون تو بے شک ہم بھی ہیں مضبوط فیصلہ کرنے والے بالکل ایسے ہی وہ مکروا ومکر, ومکر الله والله خير الماكرین انہوں نے تدبیر کی تو اللہ بھی تدبیر کرتا ہے ام ابرمو امرن تو آیا انہوں نے مضبوط فیصلہ کیا ہے حق کے خلاب منصوبہ بنایا ہے فانا مبریمون تو بے شک ہم بھی ہیں مضبوط فیصلہ کرنے والے ام يحسبون ان لا نسمع سرهم تو آیا یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سنتے سرهم ان کی چھپی باتیں ان کی راز والی باتیں ان کے جرگے سررم ان کے بھید و اور ان کی سرگوشیاں ان کے جرگے بلا بے شک ہم سنتے ہیں ورسولا لدم یکتبون اللہ خود بھی اسے سنتا ہے اللہ خود بھی اس سے خبردار ہے ورسولا اور ہمارے فرشتے رسل یہاں پہ وہ بھیجے ہوئے فرشتے اور ہمارے فرشتے لدم ان کے پاس یکتبونا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے ان کی یہ کارستانیاں یہ جی ابن آیات میں توحید کا بیان ہے کل انکان اس آیت کا تعلق سورت میں جو شبہات تھے اس کے ساتھ ہے شبہات کے ساتھ ہے چونکہ چونکہ سورت میں شرک دعا کی نفی تو ایک شبہ آیت نمبر 86 میں بھی آ رہا ہے اسی طرح اس سے پہلے گزرا تھا آیت نمبر پندرہ میں آیت پندرہ میں وجالو لہو میں نے عبادی ہی جز آ کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے لیے حصہ دار ٹہرائے ہیں نائب بنائے ہیں تو جواب کل انکان لرحمان ولادن کہہ دیجئے پیغمبر انقان للرحمن کہ اگر ہوتا لر رحمان مہربان ذات کے لیے ولدن کوئی نائب فانا اول آبدین تو میں پہلے عبادت کرنے والوں میں سے ہوتا تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کا نائب ہے بال فرض اگر اللہ کا کوئی نائب ہوتا تو کیا میں تم لوگوں سے پیچھے رہتا میں سب سے پہلے اس کا بڑھ چڑھ کر تم لوگوں سے پہلے بڑھ کر میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا لیکن اللہ کا کوئی نائب ہے نہیں اسی طرح انہوں نے کہا وقال اور رحمان و ما کہ اگر رحمان ذات چاہتا تو ہم اس کی بندگی نہ کرتے اس شرک پر اللہ راضی ہے تو یہاں پہ جواب کل انکانحمان واب دین رحمان کا اگر نائب ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی بندگی کرنے والا ہوتا اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم باپ دادا کے تابع ہیں ان کے دین کے تو جواب انکان ولدن فانا اول العابدین رحمان کا اگر کوئی نائب ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی بندگی کرنے والا ہوتا یہ آیت بالکل اصل ہے شرک کے شرک کی تردید پہ بدعات کی تردید پہ اور بڑی جامع آیت ہے جو لوگ وسیلے انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ یہ وسیلے ہیں اور ذات فاضلہ کا کہ ان کی ذات کا وسیلہ ذات کا وسیلہ اگر یہ ثابت ہوتا قرآن اور حدیث سے تو سب سے پہلے ہم تم سے بڑھ کر اس عقیدے کو اپناتے ہم کوئی اپنی آخرت کے دشمن نہیں ہے کہ ایک چیز وہ ثابت نہ ہو ایک چیز ثابت ہو اور ہم اس ثابت چیز سے وہ ہم انکار کریں قبر پرستی اگر جائز ہوتی تو تم سے پہلے ان قبروں کی تعظیم ہم بجا لاتے پیروں کے قدموں میں ہم پڑے ہوتے لیکن ہے نہیں اسی طرح بدعات کی تردید میں عید میلاد النبی اگر یہ ثابت ہوتا تم سے بڑھ کر ہم عید میلاد النبی وہ منا رہے ہوتے اسی طرح یہ چہلم اور یہ گانے بجانے اور یہ ڈول باجے اگر یہ جائز ہوتے تم سے پہلے ہم ان چیزوں کو کر رہے ہوتے لیکن نہیں ہے ان کان نظرحمان ولد فانا انا بدین غیر مقلدین یہ کہتے ہیں اور وہ اس پر خصوصاً ائمہ فقہا پر وہ رد کرتے ہیں اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ اور فقہ حنفی پہ کہ انہوں نے فقہ تقدیری بنایا ہے فقہ تقدیری تقدیری فقہ یہ ہے کہ ابھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اس زمانے میں لیکن انہوں نے تقدیر کر لیا ہے فرض کر لیا ہے کہ اگر ایسا مسئلہ رونما ہو جائے تو اس کا حل کیا ہوگا شرعی مسئلہ شرعی حکم اس کا کیا ہوگا اور اس سلسلے میں احناف یہ اوروں سے بڑھ کر ہیں انہوں نے اسی وجہ سے پہلے سے ہی فقہ کے بہت سارے احکام جو اس زمانے میں ظہور پذیر نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے اس کا جو حل ہے وہ اجتہاد اور استمبا کی شکل میں وہ پیش کیا ہے تو کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے لوگوں کو دین مشکل بنایا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ کاش تم قرآن کو سمجھ رہے ہوتے قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں مثلا ایک مثال یہ ہے اب یہاں پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انکان الرحمان ولدن اگر ہوتا مہربان ذات کے لیے نائب ہے نہیں لیکن اگر ہوتا تو کیا ہوتا میں تم لوگوں سے بڑھ کر اس کی عبادت کرنے والا ہوتا لیکن ہے نہیں تو اسی لیے میں نہیں کر رہا اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو بیالیس مناز من تحویل قبلہ کی جو آیت تھی زمخشری اسی آیت کے تحت کشاف میں وہ لکھتے ہیں کہ ابھی تحویل قبلہ کا حکم یہ نہیں آیا اور پہلے سے اللہ اپنے پیغمبر کو خبر دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ پر یہ اعتراض ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فا فا دتن فل اخبار بے قبل وقو ابھی ایک کام ہوا نہیں ہے ابھی یہودی نے اعتراض نہیں کیا ابھی مشرق نے منافق نے اعتراض نہیں کیا اور اللہ پہلے سے پیغمبر کو یہ بتا رہے ہیں کہ سیقول الصفہا مناسب بے وقوف یہ اعتراض کرے گا تو زمخشری یہی سوال کرتا ہے کہ پہلے سے کسی چیز کے متعلق بتا دینے سے فائدہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں وجہ یہ کہ انسان پر اچانک جب کوئی مسئلہ وہ آتا ہے اور پہلے سے انسان کو معلوم ہو کہ یہ مسئلہ پیش آئے گا یا مسئلہ اگر پیش آ جائے لیکن پہلے سے اسے اس کا حل معلوم ہو تو اگر پہلے سے حل معلوم نہ ہو اور انسان پر اچانک ٹوٹ پڑے تو وہ انسان کو زور دیتا ہے اور وہ اس پر سخت اور گراں گزرتا ہے اسی طرح اگر انسان کو پہلے سے ہی علم ہو تو انسان وہ بے چینی میں اور اضطراب میں مبتلا نہیں ہوتا اور نفس اس کے لیے پہلے سے وہ آمادہ ہوتا ہے اسی لیے پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ تیر کو پھینکنے سے پہلے اسے برابر کیا جاتا ہے اور اس کی نوک پلک جو ہے وہ برابر کی جاتی ہے تاکہ وجہ یہ کہ پھر پھینکنے کے وقت وہ اپنے مقصد پر وہ جا کر صحیح لگے کل انکان الرحمان ولد انف انعابدین اگر میں ربان ذات کا کوئی نائب ہوتا تو میں پہلے عبادت کرنے والوں میں ہوتا لیکن ہے نہیں تو اسی وجہ سے میں نہیں کر رہا اب دعوی توحید سبحان رب السماوات ول سبحان رب السماوات ہی پاک ہے اللہ نائبوں سے کیونکہ اللہ کا نائب ہے نہیں رحمان کا نائب ہے نہیں پاک ہے اللہ نائبوں سے وجہ یہ رب السماوات والارد وہ پروردگار ہے آسمانوں کا والارد اور زمین کا رب العرش عمہ عصفون اور وہ عرش کا مالک ہے یہ سبحانہ عمہ عصفون یہ اسی سے متعلق ہے پاک ہے اللہ ان صفات سے عصفون کہ یہ مشرق اللہ کے لئے بیان کرتے ہیں تخویف فضرهم پساب چھوڑے پیغمبر ان کو ان مشرقین کو یہ خودو کہ یہ اسی طرح ان باتوں میں لگے رہے ان باطل باتوں میں وہ ابو اور کھیل کودیں ہت اللہ یو محم یعنی مشرک کے اس عقیدے کو کھیل کود سے تعبیر کیا ہے ہتائی محم ال یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں اپنے اس دن کے ساتھ یو جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے وہی فمائے اللہ اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو اوپر آسمان میں حاجت روا ہے اوپر آسمان میں فرشتے وہ بھی آجز ہیں و فل ارد اور زمین میں حاجت روا ہے زمین میں انبیاء اولیا یہ تمام عاجز ہیں حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہے وہ الحکیم العالیم اور یہ اللہ حکمت والا العالیم اور جاننے والا ہے و تبارک الدی لہو ملک تمام آیات توحید سے متعلق ہیں اور خیر اور برکت ڈالنے والا الدی وہ ذات ہے لہو ملک السماوات والارض کہ خاص اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی ول اور زمین کی وما مابئی اور وہ جو ان کے درمیان ہے وہ ان علم آ صرف وہ مالک نہیں بلکہ وہ عالم بکلشے بھی ہے وہ ان علم آ اور خاص اسی کے پاس علم ہے قیامت کا قیامت کے حقوق کے قیامت کب واقع ہوگی وہ اللہ ترجعون اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اب صورت کا جو مرکزی شبہ ہے اس کا جواب ولائم لکین شفا اور مالک نہیں ہے وہ لوگ یہ مشرق پکارتے ہیں مندون اللہ کے بغیر اشفاء کس چیز کے مالک نہیں ہے سفارش کے کسی کے لیے بھی یہ جی اشفاط احدین کسی کے لیے بھی مالک نہیں ہے شفاعت قہریہ کی تردید کی گئی من شہدہ بالحق کے من شہد بالحق یہ شافے کو بھی شامل ہے جس طرح قرآن کی دیگر آیات میں ہم دونوں توجیحات کرتے ہیں یہ شافے کو بھی شامل ہے یعنی سفارش کرنے والے کو بھی اور یہ مشفوع کے حق میں بھی دونوں میں دونوں معنی وہ درست ہیں علامن من اب بالحق کے مگر وہ سفارش پہلے اگر مشفو کے ساتھ لگا لیا جائے کوئی کسی کے لیے سفارش کا مالک وہ نہیں ہوگا اللہ من شہدہ بالحق کی یا پہلے شافع کے ساتھ لگا لے سفارش کرنے والا مگر وہ کوئی سفارش کرے گا شہدہ بالحق کی کہ جس نے گواہی دی ہو دنیا میں بالحق کی توحید کی دنیا میں جس نے توحید کی گواہی دی ہوگی وہی بروز قیامت وہ شفاعت کرے گا اور وہ بھی اللہ کی اجازت کے بعد وہم یا اس میں دو معانی ہم کرتے ہیں وہم یا اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں اس توحید کی گواہی کو یعنی صرف توحید کی گواہی دینا یہ مقصد نہیں بلکہ اس توحید کی گواہی کا اسے علم بھی ہو گواہی بھی دی ہو اور اس کا عالم بھی ہو اسی لیے جی آج کے مشرک کی طرح نہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھتا نہیں اگلے ہی لمحے شرک قبر کو کرتا ہے پیر کے قدموں میں پڑا ہے کیونکہ وہ وہم یعلمون میں نہیں شامل وہم یشہدون علومی اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں وہ جو وہ گواہی دیتے ہیں یعنی توحید کی گواہی کی حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں توحید کو بھی سمجھتے ہیں ایک مانا یا من شہد بالحق اگر اس سے مراد مشفو لیا جائے مگر اس کے حق میں سفارش ہوگی بالحق کی کہ جس نے گواہی دی ہوگی توحید کی اس حال میں کہ وہ اس توحید کی حقیقت کو جانتے ہوں جو گواہی انہوں نے دنیا میں دی ہے کہ اس کی حقیقت کو بھی وہ جانتے ہوں یا یاد بالحق اگر شافے کے ساتھ لگا لیا جائے تو وہ یا دوسرا معنی شافے کے ساتھ مگر وہ کوئی گواہی کر سکے گا کہ جو گواہی دی ہوگی جس نے توحید کی دنیا میں وہم یا اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں مشقو کو مشقو کے حال کو وہ جانتے ہوں کہ انہوں نے بھی دنیا میں توحید کی گواہی دی ہے وہم یا عالمونہ بے حال کہ وہ مشف کے حال کو جانتے ہوں کہ انہوں نے بھی دنیا میں توحید کی گواہی دی ہے تو اب تم جو کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی تمہارے متعلق گواہی دے گا تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں جانتا ہے اسی لیے ہر دور کے علماء اپنے دور کے لوگوں پر گواہی دیں گے وہ میالم لمونہ بحال المشف اب سائت میں دلیل عقلی اعترافی جس طرح صورت کے آغاز میں گزرا تھا و تہم اور اگر آپ پوچھیں ان مشرقین سے من خلقہم کے کہ کس نے پیدا کیا ہے انہیں اللہ تو کہیں گے کہ اللہ لیکن اس کے باوجود غیروں کو وہ شفیع اور سفارش کرنے والا مانتے ہیں فانہ یو فکون تو پھر کہاں پھیرے جاتے ہیں یہ وکیل ہی اس میں دو قرعت ہیں ایک تو جو قرآن میں یہ جو متواتر کرات ہے تو یہ اور یہ اسی وعندہ علم الساعة یہ اس کے نیچے داخل ہے یعنی دہو علم وعلم قیلی ہی جی اور اللہ کے پاس علم ہے قیامت کا اور اللہ کے پاس علم ہے رسول کے کہنے کے قیل یہاں پہ مراد قول ہے یعنی اور یہ اسی عصا پر یہ عاطف ہے اللہ کو رسول کی بات کا بھی علم ہے اور رسول کی بات کیا ہے یا رب اے میرے رب انہاء قوم اللہ یؤمنون بے شک یہ میری ایک ایسی قوم ہے لا یؤمنون کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پر یہ بالکل ویسے ہی شکایت ہے کہ جو سورہ فرقان آیت نمبر تیس میں گزرا تھا و کالر رسب بھی ان نقوں میں تخدرآن محجور میری یہ قوم اس قرآن کو انہوں نے پرے پھینکا ہے اور اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے تو اے پیغمبر جب ان لوگوں کا یہ حال ہے تو آپ کیا کریں پیغمبر آپ نے تو ہر جتن کر لیا ہے اب لوگ مانتے نہیں تو اے پیغمبر کہ آپ کی یہ فریاد ہمارے علم میں ہے اسی لیے آپ اپنا فریضہ رسالت وہ ادا کرتے رہیں نہیں مانتے تو کہہ دیں کہ ہمارا تمہیں سلام اور یہ سلام متارکت کا ہے یعنی انہیں چھوڑ دیں اور ان قریب یہ اپنے انجام کو یہ جان لیں گے فسف عن تو آپ رخ پیر لیں پیغمبر ان سے وکل کہہ دیجئے سلام ان کہ میرا تمہیں سلام متارکت کا اور سلام بائی کارٹ کا فسوف يعلمون فسنا قريب و جان जाएंगे अपने अंजाम को هل ينظرون الا الساعه یہ لوگ انتظار نہیں کرتے قیامت کا کہ ا جائے گی انہیں یہ قیامت بختتن اچانک و هم لا اور یہ لوگ یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے دوست اس دن بعض ان کے بعضوں کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے اور ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو نہ ہو غڈر تم پر آنے والے وقت کا اور نہ تم غمگین ہو گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے تھے ہماری آیتوں پر اور تھے تابے کہا جائے گا ان سے داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تحبرون اور تمہیں خوش کیا جائے گا ان پر پھرائی جائیں گی بحاف ان رکابیاں مندا بن سونے کی وہ اقواب اور کٹورے سونے کے اور ان جنتوں میں وہ نعمتیں ہوں گی کہ جو چاہیں گے ان کے دل و تلت العین اور مدا لیں گی اس سے آنکھیں وان تم فی آخالدون اور ہوگے تم اس میں ہمیشہ اور یہ جنت وہ جنت ہے کہ جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تمہارے عمل کے سبب تمہارے لیے اس جنت میں فاقی عتن کثیرتن میوے بہت سارے ہوں گے کہ جس سے تم کھاؤ گے جس سے تم کھاؤ گے بے شک مجرم وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہوں گے اور ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے اس جہنم کا عذاب اور ہوں گے یہ اس جہنم میں ہر کسی سے نا ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہ خود ظالم اپنے جانوں پر اور آواز لگائیں گے چاہیے کہ فیصلہ کرے ہم پر تمہارا رب ہمیں موت دے دے تو مالک فرشتہ وہ بھی ہزار سال بعد انہیں کہے گا ان ماکثون کی بے شک تم یہاں پہ ہمیشہ رہنے والے ہو تحقیق آئے تھے تم ہم تمہارے پاس بالحق کے حق کے ساتھ قرآن کے ساتھ لیکن اکثریت تمہاری حق کو ناپسند کرتے تھے تو آیا انہوں نے مضبوط فیصلہ کیا ہے حق کے خلاف تو بے شک ہم بھی مضبوط فیصلہ کرنے والے ہیں آیا ان کا یہ خیال اور گمان ہے کہ بے شک ہم نہیں سنتے سر ان کے راز اور ان کے جرگے ان کی سرگوشیاں بلا بے شک ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ایک وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہہ دیجئے پیغمبر اگر ہوتا میروبان ذات کے لیے کوئی نائب تو میں فانا اول اللہاب تو میں پہلا عبادت کرنے والوں میں سے ہوتا پاک ہے اللہ ان صفات سے کہ جو یہ لوگ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور مالک عرش کا فضر ہم تو آپ چھوڑ دیں پیغمبر انہیں یخوذو کہ یہ اسی طرح باتوں میں لگے رہیں باطل میں لگے رہیں ویلابو اور کھیلیں کودیں یہاں تک کہ ملاقات کر لیں گے اپنے دن کے ساتھ وہ دن یوں کہ جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو اوپر آسمانوں میں حاجت روا ہے اور نیچے زمین میں حاجت روا اور یہ اللہ حکمت والی ذات جاننے والی ذات ہے اور خیر اور برکت ڈالنے والا اللہ وہ ذات کہ جس میں کے اختیار میں ہے آسمان اور زمین اور وہ جو ان کے مابین ہے اور خاص اللہ کے پاس علم ہے وقوع قیامت کا اور اس اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور مالک نہیں ہے وہ لوگ کہ جو یہ مشرق اللہ کے بغیر پکارتے ہیں سفارش کے مالک نہیں ہیں مگر وہ مالک ہوگا کہ جس نے گواہی دی ہوگی توحید کی اور وہ جانتے ہوں گے اس توحید کی عقیقت کو اور وہ جانتے ہوں گے اس مشغو لہو کے کہ جس کے حق میں وہ سفارش کر رہے ہیں کہ وہ بھی معاہد ہے یا علام من ال مگر اس کے حق میں سفارش ہوگی کہ جس نے گواہی دی ہوگی توحید کی اور وہ توحید کی عقیقت کو جانتا ہو اور اگر آپ اے پیغمبر ان مشرقین سے پوچھے کہ کس نے انہیں پیدا کیا ہے تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ نے تو پھر کس جانب پھیرے جاتے ہیں تو پھر یہ شرک کی گاٹی میں تمہیں کس نے لات ماری ہے وقی لیہی اور اللہ جانتا ہے اپنے پیغمبر کے اس قول کو بھی اور اس میں دوسری قیرات لیکن وہ وقی لہو ہے لام کے فتحے کے ساتھ اور وہ پھر جو اس سے پہلے کہ اَنَّا لَا نَسْمَ عُسِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم پھر وہ دور کی آیت پر اسے عاطف کیا گیا ہے مفسرین نے آتف کیے لیکن یہ قول یہ راجہ ہے یا رب انہا قوم یہ میری قوم یؤمنون ایمان نہیں لاتی اللہ کی کتاب پر توحید پر فسف عن تو آپ اعراض کریں پیغمبر ان سے رخ پھیر لیں ان سے وقل اور کہہ دیجئے سلام کہ میرا تمہیں سلام بائی ہے پسان قریب وہ جان جائیں گے اپنے انجام کو تو سورت میں آٹھواں شبہ تھا دعوے پر کہ ہم تو انہیں خدا نہیں کہتے بلکہ یہ تو ہمارے وسیلے ہیں اور ہمارے سفارشی ہیں اور سورت میں چھ مزید شبہات جو اس مرکزی شبے سے متعلق تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے واخر و دعوانا ان الحمد رب العالمین